الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن زخزح أن النار بعد خلال جنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمه وعلى آله وأصحابه وسلم اللہم صلی محمد میرے مزید مسلمان بزرگ ہو عزیز بھائی ہو تو اس دنیا میں انسانی زندگی میں اپنے نسب و لائن اپنی منزل طے کرنے میں بہت آپس میں اختلاف اور ٹکراؤ ہے کوئی اس لیے پڑ رہا ہے کہ اچھا ڈاکٹر بن جاؤں یہ اس کی منزل ہے کوئی کھیت میں بیج اس لیے ڈال رہا ہے کہ غلہ خوب آ جائے کسی کی منزل یہ ہے کوئی دولت لگا کر اس لیے انتخاب میں کھڑا ہے کہ وزیر بن جاؤں اس کی منزل وہ ہے کوئی فیکٹری اس لیے لگا رہا ہے کہ دولت اور میری صنعت خوب ترقی کر لے کوئی ساری دولت اس لیے لگا رہا ہے کہ شہرت ہو جائے یوں اس دنیا میں آدمی کی محنت کے نتائج میں خوب اختلاف ہے نصب و لائن ہر شخص کا الگ ہے اور اسی کو سامنے رکھ کر وہ اپنی زندگی کی محنت اور جد و جہد اختیار کرتا ہے کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے میری اولاد نے یہاں تک پہنچنا ہے لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں سب کی رائے ایک جیسی ہے کوئی بھی ہو یہ ضرور چاہتا ہے کہ میں صحت مند رہوں توانا رہوں میری میں ہڈیوں میں گودر رہے طاقت رہے شباب رہے یہ ہر شخص چاہتا ہے کوئی بوڑھو نہیں ہونا چاہتا کوئی ہسپتالوں کی زندگیاں نہیں گزارنا چاہتا یہ ایک ایسا مقصد ہے جس میں سب کا اتفاق ہے غریب بھی ہے امیر بھی ہے وہ صحت مند رہنا چاہتا ہے طاقتور رہنا چاہتا ہے خوبصورت اور جوانی چاہتا ہے ہر شخص چاہتا اسی طرح ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ خوشحال ہو کوئی محتاج نہیں رہنا چاہتا بیکاری نہیں بننا چاہتا دوسروں کے سامنے جھولیاں پھر آ کر زندگی نہیں گزارنا چاہتا خوشحالی چاہتا ہے ہر شخص چاہتا ہے خوشحالی ہو عزت کی زندگی ہو اس پر بھی دو آئے نہیں ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کو تحفظ ملے اس لیے تو اتنے ہسپتال ہیں اتنے ڈاکٹر ہیں لاکھوں کروڑوں زندگی بچانے کے لیے لگ رہے ہیں ہر شخص زندگی چاہتا ہے کوئی موت کے منہ میں نہیں جانا چاہتا اپنی زندگی کے بچاؤ کے لیے نہ جانے کتنے تحفظات کی شکلیں اختیار کرتا ہے یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہے کہ صحت مند رہنا چاہتا ہے طاقتور رہنا چاہتا ہے خوشحال رہنا چاہتا ہے زندگی چاہتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن میرے چیزوں سچ بتاؤ آج تک کوئی اس دنیا کے اندر ہمیشہ صحت مند اور جوان رہا ہے آج تک کوئی ایسا انسان آپ کو ملا ہے جو یہ کیا ہے کہ اس دنیا میں میری ہر خواہش پوری ہو گئی ہر چاہت پوری ہو گئی چاہ اندر سب کی ہے صحت مند رہنا طاقتور رہنا چاہ تر کی پوری کسی کی نہیں ہوئی اپنی خواہشات کو پورا ہر شخص دیکھنا چاہتا ہے لیکن پوری اس دنیا میں کسی کی نہیں ہوئی ہر شخص زندگی کا تحفظ چاہتا ہے زندہ زندگ رہنا چاہتا ہے لیکن کوئی یہاں زندہ رہا نہیں چلا جاتا ہے تمہیں چیزوں یہ کیسے ممکن ہے اللہ نے ایک چیز انسان کے اندر پیدا کی ہو اور اس کی منزل نہ ہو وہ حاصل نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز کی تو اندر اللہ نے پیدا کی وہ حاصل ہی نہ ہو سکے تو اللہ نے دنیا میں انسان کو توڑپانے کے لیے تو نہیں پیدا کیا کہ توڑتے رہے اس صحت کے لیے اس جوانی کے لیے توڑتے رہے اور حاصل کبھی نہ ہو اس زندگی کے لیے اس خوشحاری کے لیے اپنے آرزوں حسرتیں پورا کرنے کے لیے تڑوپتے ہی کہ اللہ نے انسان کو تڑوپنے کے لیے چیزیں پیدا کی اس کے اندر نا نا. یہ بھول مجھ سے ہو گئی کہ یہ ساری چیزیں جہاں پوری ہوتی ہیں وہ میری نظروں سے اوجل ہو چکی ہے اور جہاں پوری نہیں ہوتی میں وہاں پورا کرنا چاہتا ہوں فرق یہ ہے فرق یہ ہے. کہ جہاں یہ سب کچھ پوری ہو جائیں گی وہ میری نظروں سے اوجل ہو چکی ہے اور جہاں یہ پوری نہیں ہونی آج انسان وہاں پوری کرنا چاہتا ہے یہ ایک بڑا دھوکا لگ گیا یہ آج کی تعلیم نے اسے دھوکے میں ڈال دیا آج کے تعلیمی اداروں نے بھی اسی دھوکے میں اسے ڈال دیا آج کے دانش مندوں دانشوروں نے بھی اسی دھوکے میں ڈال دیا اور آج کے گھر کے ماحول نے سوسائٹی کے ماحول نے بھی اسی دھوکے میں ڈال دیا کہ صحت مند بھی رہنا چاہتا ہے خوشحال بھی رہنا چاہتا ہے زندگی کا تحفظ بھی چاہتا ہے لیکن اس دنیا میں اور اس دنیا میں آج تک کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا اور جہاں یہ سب چیزیں پوری ہونی ہیں وہ اس کی نظروں سے اوجل ہو چکا ہے وہ اس کی نظروں سے اوجل ہو چکا ہے میرے آج کا انسان کتنے دھوکے کی زندگی گزار رہا ہے کامیاب بھی ہونا چاہتا ہے لیکن راستہ ناکامی پہ راستے پہ چل پڑا چاہتا ہے کامیاب ظاہر کامیاب وہی ہوگا جسے ایسی صحت مل جائے ایسی جوانی مل جائے جہاں اس کی ہر خواہش پوری ہو جہاں اس کی زندگی کا تحفظ ہو وہی کامیاب ہوگا کامیاب تو وہی ہے تو یہ کامیابی کا وطن یہ نہیں ہے یہ وطن ہے یہ نہیں اس لیے اللہ کریم کیا کہہ رہا فمنار جو اس جنت میں چلا گیا کامیاب وہ ہو گیا اس لیے کہ وہاں اسے یہ پیغام ملے گا ان ان تس فلا تس کا آج تجھے ایسی صحت ملے گی جس میں کبھی بیماری نہیں آئے گی انگل ان منتشب فلا تحرم ابدا اب تجھے ایسی جوانی اور حسن اور قوت اور تباہی ملے گی جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا ان کم انت رام فلا تباس ابدا اب تجھے ایسی خوشحالی ملے گی ایسی خوشحالی ملے گی جس میں کبھی وہ تاجگی نہیں آئے گی ان منت ایش و فلا تبو تو ابدا اب تجھے ایسی زندگی ملے گی جس میں مات کوئی نہیں ہوگی وہ لکم فیا ماتشتہی انفو سکم والا ماتد آج بھی ایسی کمزاری کامیابی ملی تیرے دل میں خیال آیا تیری چاہت پوری ہوئی تیری زبان پہ بول آئے اللہ نے تیری شرفا یاد پہلے سن لی آج وہ بنی وہ زندگی کامیابی کی ہے جو چاہے گا وہ ہو جائے گا ماتشت ہی انت ہو سکو یہ ہے کامیاب زندگی عزیزوں دنیا کے چھوٹے سے کامیابیوں کے لیے ایک آدمی میڈیکل بیس سال پڑتا ہے اور ایک آدمی فیکٹری لگاتے لگاتے سات سال گزر جاتے ہیں اور ایک شخص اپنا کاروبار جماتے جماتے چالیس سال کھو بیٹھتا ہے اور ایک آدمی دنیا کے اندر اپنا گھر اچھا بنانے کے لیے زندگی کی ساری پونجی لگا دیتا ہے بعضوں کی بنتی ہے بعضوں کی وہ بھی نہیں بنتی تو میرے عزیز ہو جب اتنی بڑی کامیابی ہے کیا اس کے لیے ستر سال بھی نہیں لگا سکتے عجیب بات ہے بھائی دنیا کی ان چھوٹی سی کامیابیوں کے لیے چالیس چالیس سال نوجوان بیس سال تک پڑ رہا ہے تیس سال تک اس کی تعلیم جاری ہے اور جب تک کاروبار میں آئے گا تو پچاس سال لگ جائیں گے کیا مطلب ساٹھ سالہ زندگی بنانی ہے اس میں اور یہ کھونا سا... کیا شک ہے اس میں تو شک ہے اس میں کہ وہاں صحت نہیں ملے گی وہاں جوانی نہیں ملے گی وہاں آزو ہر نہیں پوری ہوگی کیا ہمارا ایمان نہیں ہے تو میرے عزیز اتنی بڑی کامیابی پانے کے لیے اگر دنیا میں حلال پر اگر کچھ گزارا کرنا پڑے اور کناد کی زندگی اختیار کرنی پڑے کچھ روکھا سوکھا کھانا پڑے کچھ رات دن کی نیند میں فرق آ جائے کچھ دنیا میں نفس کے مجاہدے آ جائیں سادگی اختیار کرنے پڑے ارے مراجی تو اتنے بڑی کامیابی نہیں کون سے نقصان کی بات ایک بچہ بھی زندگی کے تیس سال میں جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے محنت سے نہ جانے کتنی عورتیں جاگتا ہے اور کتنی وقت میں اپنی زندگی کھانے کھانا پینا آگے پیچھے کر دیتا ہے اور نہ کتنی زندگی کی سفر ملتوی کر دیتا ہے اور نہ نے کتنا اپنا راحت وام قربان کرتا ہے اور نہ کتنے اسفار کرتا ماں باپ سے دور رہتا ہے لیکن اس چھوٹی سی کامیابی منزل کے لیے بہت دقت ہے بیٹا پڑھ لیا ماں بھی کہتے بیٹے کچھ پڑھنے ارے تو اپنے لال کو اپنے سے جدا کر رہی ہے اپنے بچے کو اپنے گھر سے جدا کر رہی ہے بچوں کو اپنے شہر سے دور کر رہی ہے اپنی اولاد کو اپنے وطن سے دور کر رہی ہاں اس کا مستقبل اچھا ہو جائے گا اور وہ مستقبل بھی ایسا جس میں صحت بھی کوئی نہیں جس میں جوانی میں پائیدار کوئی نہیں جہاں صحت میں پائیدار کوئی نہیں جوانی میں پائیدار کوئی نہیں جہاں ہر خواہش کا پورا ہونا بھی نہیں بلکہ جہاں ساری لذتوں کو موت سب نگل جائے گی سب نکل جائے گی لیکن ہر خواہش اس کے لیے ہر تکلیف برداشت ہے اس کے لیے ہر دکھ برداش ہے اس کے لیے ہر جدائی برداشت ہے اس کے لیے ہر لاکھوں روپئے لگانا لاکھوں روپئے لگانا اور اس کے لیے محنت کرنا سب برداشت ہے اس کا مستقبل اچھا ہو جائے تو میرا جیزوں جس مستقبل میں صحت ایسی کہ بیماری کوئی نہیں جانی ایسی کہ بڑھاپا کوئی نہیں نیمتی ایسی کہ محرومی کوئی نہیں حسن ایسی کہ محرومی کوئی نہیں زندگی ایسی کی موت کوئی نہیں اور جہاں ہر خیر اس کی پوری ہونے والی ہے بتاؤ اس کامیابی کے لیے کتنی قربانی کی ضرورت ہے اس کے لیے کتنے تو کون اقل مند ہے وہی اقل مند ہے جو اس کو پا لینے کے لیے اگر اس کی ساری دنیا میں کھو جائے تب بھی وہ کہے سودا سستا ہے وہ مر جائے کوئی بات نہیں ساری دنیا چلے جائے حقیقت میں عقل مند یہی ہے حقیقت میں دانش مند یہی ہے کہ یہاں کا فقر بھی برداشت یہاں کی بھوک بھی برداشت یہاں کی تنگی بھی برداشت یہاں لوگوں کے تعنے بھی برداشت یہاں حلال پر اتفاق اور کناپ بھی برداشت آخرت کی بڑی کامیابی میری آنکھوں کے سامنے اقل مند ہے اقل مند یہی ہے مند یہی ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نوجوان آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ من اے کس اناس و احزم اناس کون <Kun> لوگ اقل مند ہیں اور کون لوگ دور اندیش ہے جو واقعی دور کی سوچتے ہیں جو دور کی سوچتے ہیں جن نظر جن کی نظریں دور دیکھتی ہیں جو واقعی مستقبل کی صحیح منصوبہ بندی کرتے ہیں کون دور اندیش کون روشن خیال کون عقل مند کون دور کی نظر رکھنے والے من عکس الناس و ازم انناس اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اکثر ہم وکرند موت اکثر ہم استداد وہ بو شراف دنیا و کرامت الخرہ جو اس وطن کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بنا کے رکھتے ہیں اور اس کی تیاری اس کی تیاری میں زندگی کے بعد دن گزارتے ہیں یہ عقل مند لوگ ہیں یہ واقعی دور اندیش ہے یہ واقعی دور اندیش ہے اور اللہ کے نبی فرمانا کہ وہ تو کم عقل ہے احمق ہے احمق وہ تو احمق ہے کم عقل ہے تاریخ خیال ہے اس کی عقل میں تو کچرا پڑ گیا ہے گناہوں کی ظلمت اکٹھی ہو گئی ہے کہ من ات بہان سہو وہ تھا من اللہ زندگی تو اپنی چاہت کی گزارے اور امید رکھے کہ کل اللہ مجھے جنت دے دے گا یہ کم عقل ہے یہ عقل کا اندر ہو چکا ہے کے تو دروش اس کی عقل تو کچرا آ چکا ہے گرو کی ظلمت آ چکی ہے اتبا نفسہ نفسو من اللہ زندگی اپنی چاہت کی اس کی زندگی میں اپنی ترجیحات اور کہے اللہ بخش دے گا جنت دے دے گا اللہ کریم کہہ رہے ان ہم ہسی ولدی نہ جانے ہاتھ سب اب مہیا ایک حلائ کھائے ایک حرام کھائے ایک کی بیٹی یا حال کی چادر دوسروں کے گھروں میں عیانیت ایک کے گھر میں سوب آ رہا ایک کے گھر میں حلال پر کنات آ رہی ایک کی زبان پہ سچائی اور دوسروں کی زبان پہ جھوٹ ایک کی زندگی میں احسان دوسروں کی زندگی میں ظلمت ایک رب کا نافرمان دوسرا رب کا بھاری اللہ کہتے ہیں کہ کیا تمہارا کیا خیال ہے دونوں کا مرنا جینا ایک کیسے ہوگا محسوب الذین نہیں طرح حسرات ان ندع لهم كالذین امنوا وعملوا الصالحات کس نے سرکرب کے سامنے سجدہ ریز ہو اور ایک دوپہر کو جا تاب سے بغاوت کر کے جائے کہ دونوں کا مرنا ایک جیسے ہوگا اور مرنے کے بعد کی زندگی ایک جیسی ہوگی اللہ کریم کہہ رہا اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایک جیسے ہوگا سما يحکمون بڑا غلط فہیسلہ کر رہے ہو تم اپنے ناتاہتوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ اختیار نہیں کرتے ایک نافرمان اور ایک کا حکم مانے ایک آپ کی چاہت پہ چلے اور ایک آپ کو دھوکہ دے دے آپ اپنے ناتحتوں کے ساتھ ایک رویہ اختیار نہیں کرتے وہ تو ان سے ہو منصف ہاکم کا ہاکم کیا وہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرے گا میں یہ کہوں بڑا غلط فیصلہ ہے غلط فیصلہ ہے میرا عزیز ہو وہ ہے وہ ہے جہاں صحت بھی پائیدار حسن بھی پائیدار جوانی بھی پائدار اور زندگی بھی پائیدار اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہم اللہ اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی یہ کیا دنیا کا اسٹیٹس اور دنیا کی واہ اور دنیا کے نام و نمو و شہر کتنے دن میں رزیز ہو سانس نکلنے کے بعد ہے کرنے والی بھی اس لاش کو گھر میں نہیں رکھتی اور محبت کرنے والے اولاد بھی اس لاش کو گھر میں برداشت نہیں کرتے میں آگے پیچھے ہونے والے وہ بھی اپنے گھر کے اندر اس گھر کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں سارا تماشا سیکنڈوں میں ختم ہو جاتا سارا تماشا منٹوں سیکنڈوں میں ختم ہو جاتا ہے وہ زندگی ہے وہ زندگی ہے لگو رویزوں اللہ نے سچ کہا حیات دنیا اللہ متا الغرور بڑے لوگ اس دنیا سے دھوکہ کھا جاتے بڑے لوگ چمک دمک بڑی ہے ان بازاروں کی بھائی ان محفلوں مجلسوں کی چمک دمک بہت ہے ان دوستوں کی باتیں اور ان ارد گرد کے ماحول نے بڑا بڑے بڑوں کو دھوکہ دے دیا ہے بھول جاتے ہیں کہاں سے آئے کہاں جانا ہے بھول جاتے ہیں میری اوقات کیا ہے مجھے نوازا کس نے ہے یہ دنیا کی چمک دمک رب سچ کہہ رہا ہے کمل حیات دنیا اللہ متا الغرور یہ دھوکہ دے دے دیا کرتی ہے بڑے بڑے پھسل جایا کرتے ہیں نواز اللہ یہ حق فلا کم الحیات دنیا ولاکم اللہ الغرور پیارا رب محبت انداز میں کہہ ہے اللہ کا میرا وعدہ آخرت کا سچا ہے جو کامیابی کے وعدے کر رکھے وہ سچے ہیں ان بعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا دنیا تمہیں دنیا کی زندگی کے دھوکے میں نہ ڈال دیں فلا غرن کو بلغر اور یہ شیطان دھوکے باز اور انسان نما یہ شیطان کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے زندگی وہ ہے تو میرا جیزوں ہر شخص کامیاب کا چاہتا ہے ہر شخص صحت چاہتا ہے ہر صحت جوانی چاہتا ہے ہر شخص زندگی کا تحفظ چاہتا ہے ہر شخص خوشحال رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وطن آگے ہے بھائی گھر آگے ہے بھائی اس کے لیے دنیا آگے ہے اسے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کے توفیق نصیب فرما دے اور خرد آحمد اللہ رب